الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاك رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثنائب المجز يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مامع لما عتيت ولا معتي لما ولا ينفرد الجد من كالجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم فعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك تعالى ابراهيم وعلى ال ارحيم ان جح ميد المجلس بعد فان هذا الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يتر الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وغضى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 وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ الله يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ لكم والله الله لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد العقدة من بشاني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همدات الشيافين کرب ہر قسم کی حمد و صنا اللہ وحده لا شریک شریف کے لیے سلاط و سلام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و و سلات و سلام کے بعد اللہ حکر عزت و الجلال نے پرانے حکیم میں ارشاد فرمایا کل ان کل کم تو حب الم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ ان کن کم تو حبول اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فتبعونی تو میری پیروی کرو میرے نقش قدم پر چلو یس اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا بیاں خرلا کم بنو اور اللہ تمہارے گناہ صاف کر دے گا واللہ وفور الرحیم اللہ بہت ہی بخشنے والا بہت ہی رحم فرمانے والا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر یہ لوگ آپ کا یہ حکم پہنچا دینے ان کو اللہ نے برعزت کا یہ پیغام دے دینے کے بعد وہ گھیر لیں بات نہ مانے تسلیم نہ کریں قبول نہ کریں تیری بات نہ سنے نہ مانے تو انہیں بتا دیں اللہ کا فرین یقین اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا محبت کرنے اور نہ کرنے کا معیار کیا ہے ان دو آئٹوں میں اللہ رب العزت الجرال نے اس کی وضاحت فرما دی اور سب کو بتا دیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم بداری کریں آپ کے نفش قدم پر چلیں اور اپنی زندگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری ہے یقب اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو لوگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے نہیں مانتے نہیں قبول کرتے ان کے لیے اللہ کمر حاکمین کا یہ اعلان ہے تیم اللہ اللہ یق القافرین دو باتیں بتا دی ایک تو کفر کا معیار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم و برداری اور نافرمانی ہے فلم و ہیں مسلمان ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان کاخر ہے اور دوسری یہ بات بتائی کہ جو امام المدیہ علیہ کی نہیں کرتے, بات رہی مانتے, آپ کی بات سن کر منہ پھیر لیتے ہیں ان کے محبت نہیں کرتا اللہ کافر سے محبت نہیں کرتا نبی علیہ استاد و نے اس کی وضاحت بہت ہی مختلف اور بڑے اچھے اور شاندار اساری میں کی بڑے طریقوں سے یہ بات سمجھائی اور حدیثیں مثالوں سے بھری پڑی ہے ایک حدیث نے ربیع استاد السلام خدمیہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ نے ایک محل تعمیر کیا اور بڑے بادشاہ نے بڑا اور بہت خوبصورت محل تعمیر کیا اور پھر اس محل میں اپنی ریا کی دعوت کی ان کا کھانا بنایا ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ایک آدمی کو اس نے منتخب کیا لوگوں کو بلانے کے لیے کہ جاؤ منادی کرو لوگوں کو بلا کے لاؤ کہ آئیں اور محل دیکھیں اور کھانا کھائیں جو آدمی نکلا اور اس نے منادی کی لوگوں کو بلایا لوگوں کو بتایا کہ بادشاہ نے بڑے بادشاہ نے بڑا محال بنایا ہے اور وہاں آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے آؤ کھانا کھاؤ محل بھی دیکھو اور بادشاہ کی بڑا مندی بھی حاصل کرو اب کوئی تو اس منادی کرنے والے کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں چلے جاتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں محلوی دیکھ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور بادشاہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کی بات سوئی ان سوئی کر دی کوئی پرواہ نہیں کی اور نہیں گئے وہ کھانے سے بھی محروم رہے محالوی نہیں دیکھا اور بادشاہ بھی ان سے ناراض ہو گیا کہ میں نے بلایا تھا یہ آئے نہیں نیا وہ بادشاہ اللہ برعزتی وقت دلال ہے اور وہ ہے اور اس میں انواؤ و شام کے کھانے انواؤ و شام کی نیم چل رہا عزت نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ہے کسی کان نے کبھی سنی نہیں ہے کسی کے دماغ میں کبھی سما نہیں ہے اور اس بڑے بادشاہ نے شہن صاحب اور نے مجھے جہاں صلی اللہ علیہ سلم فرمایا مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بلا کے لاؤ آؤ جنت میں داخل ہو اسے دیکھو بھی اس میں رہو بھی آنکھاؤ بھی اور اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی ہے رضا مندی بھی حاصل کرو اب جو لوگ میری بات مان لیتے ہیں سن لیتے ہیں میری بات پہ کام کرتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی رضا مندی بھی حاصل کر لیں گے جنب الفردوس میں بھی چلے جائیں گے اور اللہ وقام کے کی سے بھی استعمال کریں گے جو نہیں سنتے نہیں مانتے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے بلاک ان قانون خوشہ ہوں گی ظلمون اپنی جانوں پر ظلم کرتے کتنی سیدھی سی بات ہے کتنی آسان سی بات ہے عنایتوں میں اللہ رب الزت نے بتایا کہ ساری کائنات کسی نہ کسی رنگ میں اللہ رب العزت کو مانتی ہے اور اللہ رب العزت سے محبت کرتی ہے ساری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے سب کو بتایا ہمارا کوئی خالق ہے نام لوگوں نے مختلف رکھے ہوئے ہیں لیکن سارے ہی مانتے ہیں کہ کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے جو بھی کسی کو خالق سمجھتا ہے مالک سمجھتا ہے اس نے کا جو بھی نام رکھا ہوا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہے اسے لیتا جو ہے اس نے دیا بھی بہت کچھ ہے اس کے مقابلے میں ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے جیک بتایا ہے کہ اگر تمہیں یہ خیال ہے یہ احساس اور شرور ہے کہ تم نے اپنے پروردگار سے اپنے خالق اور اپنے مالک سے اپنے رب سے اپنے پالنے والے سے محبت کرنی ہے سب تبھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلسلوں کی تیروی کرو اس کے بغیر اللہ سے محبت حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے براہ راست اللہ کے پاس پہنچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جس میں اللہ رب العزم کو راضی کرنا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم کے راستے آئے عجیب بات ہے قرآن بڑا پڑا ہے ایک نہیں دو نہیں درجنوں آئے تھے اللہ رب العزت خالق اور مالک ہے اللہ رب ہے اللہ پارنے والا ہے پالنے کے حوالے سے پیدا کرنے کے حوالے سے مالک ہونے کے حوالے سے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے کسی کو روٹی چاہیے کسی کو پانی چاہیے کسی کو دولت چاہیے کسی کو مکان چاہیے کسی کو اولاد چاہیے اللہ رب اللہ سے پرانے کریم میں دشمار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کسی کے واسطے کی ضرورت تو سیدھے میرے پاس آؤ دن کو آؤ رات کو آؤ جہاں کہیں ہو وہیں مجھے پکاروں میں تیار ہوں گا تمہاری بات سننے کے جیس تجیب لکھنؤ اجرو نہیں اس تجیب لکھوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا اسے قبول کروں گا اسے مانوں گا بلکہ یہاں تک وجہ کر دی مہیلا سال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے جو میرے بندے پوچھے میرے بارے میں میرے بارے میں میرے بندے کسی سے پوچھے یہ نہیں کہا کہ تو بتا خود بتا دیا سین قریب میں بندوں کو بتا رہا ہوں کہ میں ان کے قریب اللہ کے قرم کے حصول کے لیے اللہ رب العزت سے روٹی پانی لینے کے لیے اللہ سے دعتے حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ادا حاصل کرنے کے لیے کسی نبی کا واسطہ نہیں ہے کسی رسول کا واسطہ نہیں ہے کسی ولی کا واسطہ نہیں ہے کسی نیکر سالے کا واسطہ نہیں ہے یہاں بلے میے شاہ وناسم وہ یہاں بلے میے شاہ بکور اور اسم جو ہم بکران ہیں وہ اناس ہے وہ جالو میے شاہ رسیم ہے بلا شرکتیں گہرے بلا شرکتیں جسے چاہتا ہے پیسے دیتا ہے جیسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے جسے چاہتا ہو کچھ بھی نہیں کسی کا کوئی دخل عمل نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہیں اس معاملے میں راستہ آ جاتا امام ان لیا گئے کسی دوسرے میں بھی گئے کسی دوسرے میں اسکول گئے کسی تیسرے سال میں اور ایک آدمی کا تو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس کائنات کے نظام میں ان کا بھی کوئی دخل ہے شرک کے دروازے ہیں بندے گمراہ ہو جاتے ہیں علی مالی سے لے کر ان لاج تک پورا قرآن بن لیے کہیں ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے چھو پڑتا ہوگا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی شریک ہے کہ کوئی شعبے کی بات بھی نہیں ہے یعنی کسی کو میں بھی اللہ رب العزت نے سارا بتایا کہ میں خود کرتا ہوں اور ایک ہی بات کہی مجھے رو نہیں مجھے جی بلا تم اور جب تم تو خوش کے ساتھ گرے گرے لا کے ان کے ساتھ مجھے بخار ہو کھل کے پکارو یہ چھپ کے پکارو مجھے پکارو کوئی اس معاملے میں ذرا تھا شریفیں نر برے ارونی مادا خلا کو میرے لڑتے امراؤ شرکن حصہ یہ تو نہیں دی کتاب سب دے ہزار اور سوال تین یہی انچارج ہے ہمارے دین کا یہ دین اللہ سے معافی لینے کے لیے کسی کا محتاج نہیں نسارا کے یہاں کفالے کا چیزہ ہے جس سے گرا ہوگی معافی لینی ہے اپنے بادری کے پاس جائے پاپری کے پاس جائے اس کی جا کے ملتے ساتے کرے اپنے سارے گھر اس کے سامنے کھول کے رکھے میں نے یہ پاپتی کمایا ہے میں نے یہ پاپتی کمایا ہے میں نے یہ گنا بھی کیا ہے میں نے یہ گنا بھی کیا ہے وہ بھی تیرے جیسا انسان ہے وہ دس کو بتا دے گا تیرے پلے کیا رہے گا مولا کریم کہتا ہے استم میں ہم سب کو ہوتا ہے کہ آنکھوں سے کسی کو جرم کر کے دیکھو جرم کرتے دیکھو تو اس سے پردہ ڈالو کسی کو بتاؤ امام لمبیا نے کہا بھی اللہ مشکرات اللہ ہمارے پردے رکھ ہمارے پردے رکھ اللہ سے تو کہتا ہے ہمارے پردے رکھ اور پھر جا کے اپنے پردے پھاستا پھر رہا ہے تیری عزت کیا رہے گی کی؟ اگر دنیا کو پتہ چل گیا کہ تو نے جرائم کیے تو مولا کا شکر ہے مولا کا شکر ہے کہ مولا کے پردے ڈالے ہوئے ہیں اور ایک حدیث میں ہے بڑی پروید حدیث ہے اللہ اکبر امام لمبیا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کا دنیا میں پردہ رکھ لے امید ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھنے کا کتنا کریم ہے کتنا محول الرحیم اور کتنے ہمارے پرویہ اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں داری سے سوچ لیے اگر باپ کے آنکھوں کا اولاد کو پتہ چل جائے اولاد کے آگوں کا باپ کو پتہ چل جائے تو کبھی ایک گھر میں لے رہ سکے باپ سے بیتا نفت کرنا شروع کر دے بیتا باپ سے نفت کرنا شروع کر دے مولا کریم کتنا کریم ہے تو اس پردے رکھے ہوئے اسی لیے سید محمد وسلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اور بڑی عظیم شان بات ہے یا بادشاہ من اسلم شان ہی لاکھوں مسلمین والا تو ائیر ولا ہوں والا تباط صحمن تتبا عورت اخیر مسلم تتبا اللہ اورت سمن کا تب کا حل ہوا ملبی جانے سے میں آیا ان کو تمہیں بڑے رنگ برنگے لوگ ہیں ایک لوگ تمہیں ایسا بھی ہے ذریعے علیہ اسلام کسی کو رسوا نہیں کرتے تھے کسی کا نام لے کے اس کی آیت نہیں بتاتے تھے ہزاروں میں ایک ہی گلتی دیکھتے سینکڑوں میں ایک ہی گلتی دیکھتے تو مدد لوگ کرتے اس نہیں کرتے تھے رسوا نہیں کرتے تھے ممبر میں چاہتی کہتے ہیں ماں بالوا یہ فائل نہ کر رہا ماں بالوا اقوام یہ فائلو لوگوں کیا ہو گیا ہے لوگ اس طرح کے کی کام کیوں کرتے ہیں نام لے کے کسی کو کچھ نہیں کہتے شرمسار نہیں کرتے تھے کسی کو یہ بھی صاحب اسلام کی سنت ہے سننا کسی کو شرم شرمسار نہ کرو تمہاری تو تسلی نہیں ہوتی جب تک کسی کو دلید و رسواں نہ کرنا یا ماشا مجھے دل سال نہیں لوگوں تو مختلف قسم کا لوگ ہو تمہیں ایک لوگ ایسا بھی ہے زبان سے مسلمان ہو گیا ہے پلن یوز ایمان ویلا کل لیکن ایمان ان کے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا تمہیں ایک درو ایسا ہے جو زبان سے تو مسلمان ہو گیا ہے لیکن ایمان نے ان کے گھر کے اندر بھی گھر نہیں کیا ایمان سے ان کھا کے فرمایا کیا فرما رہے ہیں لاکھوں گل مسلمین بلا تو آئیے روح بولا تو تم جو کھڑے اور سچے مسلمان ہیں نا ان کو تکلیف نہ دیا کرو منافوں کچھ مسلمانوں کو ستایا نہ کرو ٹکرا کیا کرو استحدہ کیا کرو مذافروں اٹھا کر رکھ لیں اٹھاتے تھے نا مذاق جل مل متبی نسا تو بڑا صدقہ کا لے کے آیا تو یہ دکھلانے کے لیے بوری تھا رہا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ بڑا دے رہا ہے ایک بیچارہ تھوڑا سا لے کے آیا بس اس کے چار دروں کے ساتھ ہی اسلام کا سارا کچھ پون کھڑا ہوگا اس کا بھی مزاق اس کا اللہ نے فرمایا وی الحمد مزہ اللہ دی جنا ہوں یا سب ہوں شخص کے لیے بلے کلے ہو مزہ تلو تم سب جانتے ہو سورج کوالیہ مزہ تلو مزا شخص کے لیے جو آنکھوں اشارے کرتا ہے کے وہ ملا اڑاتا ہے ہم آنکھوں سے میں لاکھ اڑانا اشاروں سے ملاق اڑانا اللہ جی جنا لہو جگہ مال جمع کیا ہوا ہے روز جن گن کے رکھتا ہے اب اتنے پیسے ہو گئے اب اتنی دولت ہو گئی اب اتنی دولت, دولت ہو گئی دینے کی توحیق نہیں پڑتی یہ اس کو وہ پڑا ہوا ہے کہ مال اس کا ہمیشہ کے لیے اے کا رہے گا چلاند الفی ومر خرطمہ خبردار لوگوں یہ جو گنگن گن کے رکھ رہا ہے جمع کر کر کے رکھ رہا ہے جلد ہی اس کو اٹھا کے جہنم میں فیم دیا جائے گا مال کی کیا حیثیت رہ جائے گی مال کے ساتھ کیا, کیا جائے گا ایک ایک نا قصہ ہے وقت نہیں ہے مال کی آگ میں گرم کر کے اس کے تن داغے جائیں گے اس کی پشانی کو داغا جائے گا نے محفوظ رکھے وہ مذاق ہیں اہل ایمان کا یہ منافقوں کا وسیلہ ہے ہر روڈ کے منافق ہر روڈ کے ممکن کا مذاق اڑاتے رہے اگر کوئی انسان اسلامی شاعر کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑائے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی اس میں شامل ہو گئے جب تک آپ کا مذاق بھی اڑایا جاتا اس وقت تک آپ کا ایمان کے اندر شک ہے وہی سب انسان کا مذاق اڑایا گیا امبیا کا مذاق اڑایا گیا کوئی نہیں سوچا اس سے مان البا کا بادی اللہ نو با الصاف اسلام کے اللہ نے ذکر کیا نو الصاف اسلام کے کا بھی اللہ نے ذکر کیا نبی علیہ صلاح اسلام حضرت نو الصاف السلام سے لوگ کہتے تھے ہم تو دیکھ رہے ہیں معاشرے کے گٹیا اور کمینے سے لوگ تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو تو تیرے پیچھے نہیں لگے اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ یہ بےوکار ہونا اللہ کے ہاوکار کا باعث ہے یہی سرمایہ اینان ہے اگر کسی نے اس کو سنبھال لیا اگر کسی نے دنیا کے استحصال کو برداشت کر لیا اگر دنیا کی جسکروں کو برداشت کر لیا اگر دنیا کے مزاقوں کو برداشت کر لیا اللہ کے رستے میں اللہ کے رسول کی محبت میں اگر کسی نے دینی شاید کی وجہ سے لوگوں کی مزاق برداشت کر لیا اللہ کے حاو ہاں سے بڑے مقامات ملے یہی تو قربانی کی بات ہے یہی صحابہ گرام کے ساتھ ہوتا تھا بھائی جاتی رہنا سخا دونوں کا منافق اپنے آپ کو فقیر سمجھتے تھے فقی کی سر سٹھی ہوتی ہے صحابہ گرام کو سٹھی سمجھتے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے تھے صحابہ گرام کو بےکوف سمجھتے تھے جو سیٹی کے سامنے ہر ہے اس کو سمجھتے تھے اور جو اپنی نئے نئے سیکھیں سوچ سمجھ کے مان جو پسند ہے وہ مان لے جو پسند آئے وہی نہ مان لے اس کو وہ فتح سمجھتے تھے جانا سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کا الٹ اتارا یہ فقیر صحابہ ایک نام ہے اللہ کے رسول کی بات مانتے یہی اثر جکا ہے یہی اصل ہے کہ جو اللہ کہے وہ مان لو جو رسول کہے وہ مان لو بات کہ کیا کہہ رہے ہیں سوچنے سے آگے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ لو کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ سوچنا اس سے بڑی سوچ کیا ہو سکتی ہے یہ سوچ لو کہ اللہ کے نبی اللہ نے اس کو نبی بنا کے بھیجا ہے اس سے بڑی سوچ کیا ہو سکتی یہ ہے کہ یہی ہے اللہ نے اگر ہمارا ملاسم میں اللہ سے لایا سکتا ہوں کبھی فقیر نہیں ہو سکتا جو اپنی جین کے اندر داخل کرے وہ کبھی فقی نہیں ہو سکتا تو وہ ہے جو اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے جو اپنی چلاتا ہے وہ فقی کہاں سے ہو گیا لیکن ہر منافق ہر جانے کو ہر مصبحے کتاب و سنت کو بیوقوف سمجھتا ہے عبداللہ بن بل کا یہی خیال تھا کہ ان کو صدیق بےوقوف ہے نبی اسلام کی ہر بات مانتا ہے ابو وہ جان لیں یہی سمجھتا لوگ بکر بےوقوف ہے کتنی بڑی بات کہہ بھی, بھی, بھی, بھی آگے اس کہ میں رات دادوں مقدس بھی گیا آسمانوں پر بھی گیا اس پر بھی گیا وہاں سے واپس بھی آ گیا رات رات سارا کچھ کر لیا میں شخص یہ بات کہہ اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے وہ موقع سی نے کہا پہلے بتاؤ کون کہتا ہے دیکھا وہی طرح ساتھی محمد کہتا ہے سند اللہ میں وہ کہتا ہے تو اس نے دیش سے بڑی بات کی تھی وہ بھی ہم نے مان لی اس کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی اس کی غلط نہیں ہوتی یہ ہتاحت ہے وہ موقع سب کی اور یہ جہاز ہے یہ دیوکوفی ہے اس کی لڑائی اس بات کا نام ہے کہ اللہ کی ہر بات انسان تسلیم کر لے اور بھی اس بات کا نام ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول کی باتوں کے اندر بھی کیڑے میں شروع کر دے اپنی عقل کو دخل دینا شروع کر دے عقلوں کا خالق جو کہہ رہا ہے امام نے اللہ کو مسلمانوں کو اہم ایمان کو دکھنا دیا کرو بلا تو آئیے رہو اور ان کو تانگ کر دیا کرو بلا تو سب گاؤں اور ان کے آئیں تلاش کیا کرو ہے تلاش کرنے والوں کا کام ہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ بازار بھی ہیں جہاں جمدگاری کہتے ہیں کوئی شک تو نہیں ہے کون سی گروئی ہے ہوتی سب کو پتا ہے لیکن تلاش کسی ہوتی ہے نیک لوگوں کی گروہ کوئی نئے ابو آ جائے اس سے وہ غلطی ہو جائے رات کو چھوٹ کر بھی کہیں کرے تو صبح اخبار میں بڑی سرخیاں لگ جائیں جتنا جی کوئی زیادہ نئے کھوکھا ہوتا ہے اس کو زیادہ زلی کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جو سامنے گرا کرتا ہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا بولا تصبا رہے ہیں پہلے ایمان کے گناہ نہ تلاش کیا کرو ان کے عائد نے تلاش کیا کرو اور ساتھ ہی ایک اصول کی بات بتا دی امن تطبا رہتا عقیل مسلم تطبا اللہ علام جو سخ اپنے مسلمان بھائی کی یاد تلاش کرے گا اللہ اس کی آج تلاش کرے گا نوزال جو سخ اپنے محمد بھائی کی حاصل تلاش کرے گا اس کی خامیہ تلاش کرے گا ان کو حصل کرنے کے لیے انہیں دلیل کرنے کے لیے اپنے نمبر میں لانے کے لیے اپنی میں لانے کے لیے اپنے خیال میں اپنی عزت کمانے کے لیے اسے بھیج کرنے کے لیے تصب اللہ رہتا اللہ اس کی آئے کرے گا ومن سبا اللہ ہُو رہتا ہوں یس لاہو بنوفی جاؤفی راہ لے جس کے آپ اللہ تلاش کرنا شروع کر دے تو اس کو کسی کی ضرورت ہے اس سے بھی چھپ جائے گا لا تم کو کوئی شہر سے نہیں چھپ سکتے کوئی شہر سے نہیں چھپ سکتی نہ کبھی چھپا ہے تو نہ چھپ سکے گا وہ تو سب کو جانتا ہے یس لہ رسوا کر کے رکھ دے گا خا ہو کہیں چھپ بھی جائے تو وہیں بھی اس کو رسوا کر دے گا جتنا بھی وہ چھپ جائے جتنا بھی شوقیہ بڑھا کر کسی کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنا شروع کر دیا تو بچ نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ اس کو کائنات کے سامنے رسوا کرتے دیکھتے نہیں ہو. کتنے پردے ہیں کتنے احترام ہیں اور کس کے ویسا ہوتے ہیں چھپنے کے لیکن اس کے موجود بڑے سے بڑے سے بڑے, بڑے لوگوں کی غلطیاں بھی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے کتنا اللہ تعالیٰ دلیل کرتا ہے نبی کا یہ فرمان موجلہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلح. نبی صاحب کا یہ فرمان موجلہ ہے آپ जा رہے ہیں راستہ بند آگے لڑنے کی, کی اجازت نہیں ہے کسی طریقے سے وہاں سے نکل جائے آگے پھر راستہ بند ہے آگے پھر راستہ بند ہے کہیں سے جانے کی اجازت نہیں ہے سات کوٹری میں چھپے ہوئے ہیں اور جران کرتے ہیں تو بچے بچے کو معلوم ہو جاتا ہے یہ مامو لمبیا کا موجودہ نہیں ہے تو اور کیا ہے جس کو اللہ رسوا کرے اس کو کوئی رسوائی سے بچا نہیں سکتا جس کو اللہ, کو جس کو اللہ کرے اس کو سے تو بچا نہیں سکتا من فصبح! اخیر مسلم کتب اللہ رہتا ہوں لوگوں دھیان سے اپنی انکھوں سے کسی کا ہاتھ دیکھو تو بھی اس کو چھبانے کی کوشش کرو یہ امام الانبیاء کی سنت ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے میں کہتا ہوں آ, آ, آ کے اس نے سامنے اعتراف کی اللہ کے ربی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے نبی صاحب نے منہ دوسری طرف کر دیا اسے آگے جا کے, سر کے آگے اللہ کے سوچتے غلطی ہو گئی ہے نبی صاحب نے منہ دوسری طرف کر دی آج یہ چاہ رہے ہیں کہ چپ کر جائے چلا جائے, جائے اپنے ایپ نہ بتائے مجھے نہ پتا کسی نے آپ کی کی جو ہمارا محبوب نہیں مشکرایا کہ فلان تیرے بارے میں یہ کیا کہتا تھا ہمارا سب سے پسندیدہ محبوب آدمی وہ ہوتا ہے جو ہمیں آ کے خبریں دے کہ فلان تیرے بارے میں یہ کہتا تھا فلان تیرے بارے میں یہ کہتا تھا سب سے پیار اس سے ہوتا ہے اسے وہ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں دانشمن لوگ کہتے ہیں بیو کو اسے تو شرم کی تری کہیں تیس پیچھے تعریف گالی دی ہے یہ تیرے سامنے گالی دے رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اسے تو کہیں دور جا کے گالی دی ہے نا چھپ چھوا کے یہ تیرے سامنے گاڑی دے رہا ہے تجھے اچھا لگ رہا ہے اور کسی نے کہا کہ مجھے کسی بڑے لائق فائق نیک اچھا آدمی نے یہ بات بتائی ہے تیرے بارے میں اس نے کہا جب سے تیرے سامنے چگل نہیں گا دی تو اس میں بھی اسے نیک ہی سمجھ رہا ہے چگل فور کیسے نیک ہو گیا یہ تو میرا تیرے سامنے اس کا بنایا ہے پھر بھی سمجھ کہ تجھے نیک آدمی نے کہا ہے اس کی داری نماز مار دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ نیک ہے اس سے ہم کو دیکھ رہا کہ ہم کتنا بدترین کر رہا ہے چگل فور نیک کیسے ہو گیا صلاح کے بندو یہ ہمارا بہبود ترین مسئلہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتے نبی صاحب صاحب غصے سے لازگی ہو گئے امام علامیہ پریشان ہو گیا غصے سے لازگی ہو گئے اس پر نہیں ہوئے اس پر ہوئے جس نے آگے بتایا ہے تو میں لوگوں مجھے نہیں بتایا کرو لوگ کیا کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو تمام پہلے ایمان کے بارے میں میرا دل شیشے کی طرح صاف میں کسی مسلمان کے لیے دل میں میل لے کے اللہ کی پاس ہی جانا تھا تعلیم بھی یہ تھی یا بولیا ان قدر سان تسب تم سی سنتی حب حبنی حبنی امام اپنے نہایت ہی پیارے اور بہت ہی محبوس حافظ حضرت کی بیٹوں کی طرح پسند تھے یا بولے یا ہے بیٹے بیٹے کہہ کے کی پکارا جب بہت پیاری بات بتانی ہو تو پھر بیٹا کہہ کے کی پکارا جاتا بیٹے ان قدر در چار تم نے ہے تم سیا مطلب کبھی کبھی سن لیا حاضری ہے ویسے اگر ہو سکے کہ صبح بھی ایسے حال میں کرے شام بھی ایسے حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی مر مسلمان کے لیے کوئی کی نہ کوئی کوئی فسار نہ ہو سب یہ کیا کر ہر روز صبح کے دل پٹولا گا شام کو بھی دل پٹولا گا یا میں یہ آج میں سننا تھی ایسے میں اپنی عادت کے مطابق یہ بات صرف ٹرین نہیں کہہ رہا یہ میری سنت ہے میں بھی صبح شام اپنا دل صاف رکھتا ہوں چٹولتا ہوں کوئی کسی کے بارے میں میرے دل میں محر نہیں ہوتی سو میں نے احبا تھی فقت احبا ہی جس نے میری سنت سے محبت کی اس سے سے محبت کی جس سے سے محبت کی جنت میں دن میرے ساتھ ہوگا کتنا آسان کام کتنا آسان کام یار دل میں رہ کے کیا کر لیں گے کسی کا بگاڑ کیا لیں گے آپ اپنے دل ہی نہ کریں گے انتقام لینے والا آدمی انتقام میں محنت کرنے والا آدمی انتقام کے بارے میں سوچنے والا آدمی خود آرام میں ابتدا رہتا ہے اس کا کیا دیکھتا ہے جس کے بارے میں سوچتا ہے وہ تو اپنا کام کر رہا ہے آرام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیا ایمان کے آدمی پر کرو یہ ایمان کی بات ہے یہ حض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کسی نے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے امام الانبیاء کی اتنا حمل مرداری کے بغیر کا کوئی طریقہ نہیں ہے جو میں کہنا چاہتا تھا اس میں سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکا اللہ نے بولے توسیع کا ساتھ آئے گا اگلے خطبے میں باقی یہ کرنا چاہتے تھے کہ آمان جو کچھ ہم کرتے ہیں جو لیکیا ہم کرتے ہیں ان کے اندر اگر ان حسم ادا کرنا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے ان کے ذریعے تو پھر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی کے بغیر کوئی طریقہ نہیں اور دوسری بات زمین یہ, یہ آئی کہ پورا قرآن میں پوری حدیث کے اندر روی صاف شاہ میں ایک بات بھی ایسی نہیں کی جس سے شوہ پڑتا ہو کہ ربیع صاف شاہ اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں شریک اللہ نے پورے قرآن میں ایک بات بھی ایسی نہیں کہی جس سے شوہ پڑتا ہو کہ اللہ کے ساتھ دنیا کے اندر کوئی شریک نہیں اس لیے اگر اللہ سے کچھ لینا ہے اللہ کے خارق ہویں گے اللہ کے مالک ہونے میں اللہ کے رب ہونے میں اللہ کے رازق ہونے میں اللہ وحدہ شریک ہے کوئی اس میں کسی کام میں شریک نہیں ہے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کسی وکیلے کی ضرورت نہیں ہے برائے راست اللہ سے مانگ ہو کسی کو واسطہ بنا کے کسی کو بتا کے اپنے گراہوں کی معافی لے, لے گا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے سیدھی بات اللہ سے کرو اللہ تو پردے ڈالتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے کسی ایک بندے کو دوسرے بندے کے پاس بھیجے اس کو جا کے بتا کے میں نے فلاں فلاں گنا کیا ہے پھر معاف کروں حکومت تو اس بندے کی ہو گئی ہے البتہ دین و شریعت دین اور شریعت دین برغم یہ نہیں ہے صاحب السلام کے واسطے کے بغیر اس کا کوئی امکان نہیں ہے اللہ کے ساتھ تعلق برا راست ہے لیکن اللہ رب العزت کی عبادت محمد الرسول اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی کوئی امکان نہیں ہے کسی عمل کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا جب تک رسالت میں کی فرم پر گاری نہ ہو سو تو ہوتا ہے انسان کے اللہ رب العزت کے ساتھ برائے راست تعلق رکھے لیکن وہ تعلق جب وہ تعلق عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے آمار کی شکل اختیار کرتا ہے تو آمار محمد الرسول اللہ سے نیچے طریقہ پوچھ کر کرنے پڑیں گے اطاعت اللہ کی اتباع محمد الرسول اللہ کی اللہ نے کہیں اپنے اتباع کا حکم دیا اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اتباع کیسے کریں گے اتباع کے قدم پر چلنے کو کہتے ہیں اللہ کی اتاف ہے محمد کی اطاعت بھی ہے اطلاع بھی ہے اللہ کم الحاق مین تو فرمائے کہ وہ اللہ اس کے رسول میں ساتھ تعلق کو جیسے اللہ نے اس کے رسول میں بتایا ہے ویسے ہی رکھنے کی کوشش کرے اس کوشش میں جتنی محنت کر سکیں کم ہے مبا توسیع اللہ بلّہ علیہ سبق کم الحمدللہ والسلام علی رسول یہ بہت ایمرجنسی اعلان ہے کسی کی گاڑی کھڑی ہے کہیں جنگل میں تو اس کے قریب آگ لگی ہوئی ہے یاد رکھیں اپنی گاڑی لا الحمد للہ ہندم کثیرم پی بن مارکمستیا أصله بالحق بشيرا ونذيرا بين عداء الساعة إن الله ضملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوه عليه وسلموا تسليما اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم فعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 ربنا اكثر لنا وللالالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اكثر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ملا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم اللهم رب الرحمان رب السماوات و اللهم رب الرحمان رب السماوات و ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين و للمتقين اماما آمين. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا اللہم اغفر لنا وللمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والامرات واللک بین قلوبهم واسلح ذات بینهم وانصرهم على عدو بکا وعدو بهم اللہم ارلک بین قلوبنا واسلح ذات بیننا وحدنا سبول السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفضاحش ما ظهر منها وما بطل وبارك لنا في أسمائنا ومشارنا وقلوبنا وأدواجنا وذرياتنا وطب علينا إنك أنت الثواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها وأتممها علينا اللہم اللہم ان ان من اللہ اللہ اللهم إنا نعوذ بك من جوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعات نقمتك وجميع ساختك اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعزتك النبطال من فوقنا ومن تحت ارجلنا اللهم اجذر اسلام والمسلمين وعدل شرك والمشتكين والمصدعين اللهم لعن الكفرة الفجرة الذين يحسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم قد هم أخذ عزيز مقتدر اللهم اظهر النصر أخذ عزيز المقتدر اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعمدنا من الرياء واسترنا من كل رائي لنا من الخيانه فانك تعلم خاينه العيون وما تخفى في الصدور سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين